تیرواں مکتوب کشف کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تمہیں کشف کے اثرار سے بزرگ برتر بنائے تمہیں معلوم ہو کہ حجاب کا اڑ جانا کشف کی حقیقت ہے صاحب کشف ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جو جو چیزیں اسے پہلے معلوم نہ تھیں چنانچہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے فکشف ان کا یعنی تمہارے نظر سے میں نے حجاب اٹھا دیا یہاں تک کہ تمہاری آنکھیں روشن ہو گئیں اور ان چیزوں کو دیکھنے لگے جو تم نے پہلے نہ دیکھی تھیں حجاب ان موانعات کو کہتے ہیں جن کے سبب انسان کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا رہے کہ جمالے حضرت خداوندی کے دیدار سے محروم رہے عالم حجاب بہت ہیں جیسا کہ دنیا و آخرت اور ایک روایت ہے کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور دوسری روایت ہے کہ اسی ہزار عالم ہیں خیر اٹھارہ ہزار ہوں یا اسی ہزار کل عالم آدمی کی ذات میں موجود ہیں ہر ہر عالم کے لحاظ سے آدمی کو آنکھیں ملی ہیں تاکہ اس آنکھ سے حالت کش میں اس عالم کا مشاہدہ کر سکے وہ اسی ہزار عالم فردن فردن دو ہی عالم میں موجود ہیں ان دونوں عالم کو نور و ظلمت کہو ملک و ملکوت کہو ملک و ملکوت کہو غیب و شہادت کہو جسمانی اور روحانی کہو دنیا و آخرت کہو سب ایک ہی چیز ہے صرف مختلف نام ہیں خیر جب سالق صادق جذبات ارادت کے اثر سے طبعی عادات اور نفسانی خواہشات کے تحت سرا سے نکل کر اعلی شریعت پر پہنچتا ہے اسے نہایت سچائی سے قدم راہ طریقت میں رکھتا ہے اور اس کے پورے قوانین و ضوابط کی پابندی کے ساتھ کسی پیر کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اسی ہزار حجابوں میں سے جیسے جیسے حجاب اڑتا جاتا ہے ہر مقام کے اعتبار سے مرید کو ایک نئی آنکھ مل جاتی ہے ملتی جاتی ہے اور ہر ہر مقام کے احوال اس کی نظر کے سامنے ہوتے جاتے ہیں سب سے پہلے مقام عقل میں اس کو بینائی حاصل ہوتی ہے جتنا حجاب اٹھتا ہے معقولات کے معنی منکشف ہوتے ہیں اور اسرار و رموز معقولات کھلتے ہیں اسی کو کشف نظری کہتے ہیں اس پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو چیز نظر آ رہی ہے جب تک وہاں رسائی نہ ہو وہ بھروسے اور اعتماد کے لائق نہیں ہو سکتی مصرا نی ہر تو بینی بتو بخشند اے دل یعنی ایسا نہیں ہے اے دل جو چیز تو دیکھے تجھ کو بخش دے بہت سے حکما اور فلسفی اس مقام میں رہ گئے اور اسی مقام کو مقصود حقیقی کا وصول سمجھا. کیف جب مرید سالک کاکولات یعنی کشف نظری سے گزرتا ہے اور ترقی کر جاتا ہے تو اس کو مکاشفات مقا دلی حاصل ہوتے ہیں اور اسی کو کشف شہودی کہتے ہیں اس مقام میں مختلف قسم کے انوار کشف ہوتے ہیں اس کے بعد مکاشفات سری پیدا ہوتے ہیں اسی کو کشف الہامی کہتے ہیں تخلیق عالم کے اثرار اور ہر چیز کے وجود کی حکمت سالک پر تمام ہوتی ہے اسی معانی کی طرف کسی نے کیا خوب اشارہ کیا ہے ربائی اے کردہ غمت غارت ہوش دلے ما درد تو شدہ خانہ بدوش دلے ما سرے کے مقدسان ازاں بخیر اند عشق تو فروغ بگوش دلے ما تیرے عشق و محبت نے ہمارے ہوش اڑا دیے تیرے درد و غم نے ہمارے دل میں گھر بنا لیا وہ بھیج جسے فرشتے بھی بے خبر ہیں تیرے عشق نے ہمارے دل کے کان میں بتا دیا بادہ مکاشفات روحی پیدا ہوتے ہیں اسی کو کشف روحانی کہتے ہیں اس مقام میں بحش تو دوزخ اور ملائقہ کا دیکھنا ان لوگوں کی باتیں سننا ان سے باتیں کرنا ان معاملات کا سامنا ہوتا ہے اور جب روح کو بالکل صفائی حاصل ہو گئی جسمانی قدورتیں ساری زائل ہو گئیں تو عالم نامتناہی ظاہر ہوتا ہے ازل اور ابدھ کا دائرہ سالک کے پیش نظر ہوتا ہے اس مرتبے میں حجاب زمان و مکان حجاب زمان و مکان کا اٹھ جاتا ہے یہاں تک کہ جو واقعات زمانۂ ماضی میں گزرے ہیں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پیش نظر ہیں بلکہ بعض آدمی تو ایسے ہیں کہ آفری نشے موجودات کی ابتدا اور اس کے مراتب اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں اور اسی طرح آنے والے واقعات بھی ادراک ہوتے ہیں چنانچہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جواب دیا انی انظر الہ اہل الجنتی یتزاودونا و الہ اہل الناری یتغاودونا میں دیکھتا ہوں جنت والوں کی طرف تو وہ بڑھ رہے ہیں اور جب دوزخ والوں کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ چیخیں مارتے نظر آتے ہیں بس جب حجاب زمان و مکان دنیاوی اڑ جاتے ہیں اور آخرت کے زمان و مکان کشف ہو جاتے ہیں تو اس مقام میں جہت کا حجاب باقی نہیں رہتا بس پشت سے بھی وہ شخص ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا کہ سامنے سے کیونکہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جس طرح سامنے کی چیزیں دیکھتا ہوں اسی طرح پشت کی چیزیں بھی دیکھتا ہوں اس مقام پر پہنچ کر کشف و کرامت اختیاری چیز ہو جاتی ہے روشن زمری یا دور کی باتوں پر مطلع ہونا پانی یا آگ پر چلنا یا ہوا پر اڑنا یا آنے واحد میں زمین کا طے کرنا یا اس کے قسم کی اور باتوں کا پیدا ہونا سبھی اس قسم کرامت ہیں اگر مگر کوئی اعتبار کی چیز نہیں کیونکہ یہ سب باتیں دیندار اور غیر دیندار دونوں کو حاصل ہو سکتی ہیں روح جب مجاہدے کی وجہ سے اپنے کو صاف کر لیتی ہے تو یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صبا سے فرمایا وما ترا تو کیا دیکھتا ہے ابن صبا نے کہا ارل عرشہ یعنی پانی پر عرش کو دیکھ رہا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورش و ابلیس اور وہ ابلیش کا ابلیس کا عرش ہے دیکھو اس قسم کی چیزیں دجال میں بھی ہوں گی حدیث شریف میں آیا ہے دجال کو آدمی کے مارنے پر قدرت ہوگی اور پھر اس کو زندہ کرنے پر قابو بھی ہوگا مگر حقیقتاً جسے کرامت کہتے ہیں وہ اہل دین کے سوا دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتی سنو کشف روحی سے مکاشفات خفی پیدا ہوتے ہیں اور یہ روح تو کفار کو بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو بھی مگر خفی خاصان حق کے سوا دوسروں کو نہیں ہوتی ہے کیونکہ خفی روح حضرتی ہے جیسا کہ خود ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور اپنی روح سے ان کی مدد کی اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے قدری مل ایمان ولا نهدي به من, من, من, من ایسے ہی ہم نے بھیجی تمہاری طرف ایک روح اپنے امر سے تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان مگر ہم نے اس روح کو ایک نور بنا دیا کیونکہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جل جلا لہو اشارتاً اس کو یوں سمجھو کہ رستم کا بوجھ رستم ہی کا گھوڑا اٹھا سکتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ روح خفی دونوں عالم کے لیے واسطہ اور ذریعہ ہے عالم خداوندی سے بھی اس کو تعلق ہے اور روحانیت سے بھی تاکہ دل مکاشفات حضرت خداوندی کے لائق ہو اور اکس اس اخلاق کا عالم روحانیت پر ڈالے اس وقت تو خل کو بے اخلاق اللہ یعنی اخلاق حاصل کرو اللہ کے اخلاق سے کہ خلت سے مشرف ہوگا اسی کو کشف صفائی کہتے ہیں اس مقام میں سالک پر ایک عالم علم کا کھل جاتا ہے اور علوم ملدنی پیدا ہو جاتے ہیں اگر سمعی صفت کشف ہوگی سما اور کلام حق اور خطاب حق ظاہر ہوگا اور اگر بصری صفت کھلے گی روے تو مشاہدہ حاصل ہوگا اور اگر جمال کی صفت کھلے گی جمال حضرت کے مشاہدے میں ذوق نصیب ہوگا اور اگر جلال کی صفت کھلے گی حقیقی فنا ظاہر ہوگی اور اگر قیومی کی صفت کھلے گی حقیقی بقا نصیب ہوگی اور اگر وحدانیت کی صفت کھلے گی وحدت ظاہر ہوگی بقیہ اسماعی صفاتی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کسی نے اس مقام کو اشارتاً کیا خوب کہا ہے ربائی تاب بر سرے کوئے عشق تو منزل ماست سر دو جہاں بجملہ کشف دل ماست وہ انجا کہ قدم اگر دل مقبول است مقبول ماست قلوب ہما جہانیاں حاصل ماست جب تیرے عشق کی بارگاہ ہماری منزل ہے تو دونوں جہان کے اسرار ہمارے دل پر کھل گئے ہیں جہاں ہمارے دل نے قدم رکھا ہے وہاں سارے جہان کا مطلوب ہمیں حاصل ہو گیا ہے اے بھائی وہاں کام بے علت ہوا کرتے ہیں نومیدی ذرہ بھر جائز نہیں لطف کی ہوا ہے کہ چل رہی ہے چشم زن میں گرے پڑوں کا کام ہو رہا ہے ایک مرتبہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آج کی شب ذرا دنیا میں دیکھو تو کیا رنگ ہے حزب حکم جبرائیل علیہ السلام نے دنیا کی طرف نگاہ کی کیا دیکھتے ہیں کہ سارا جہان تو پڑا سوتا ہے مگر ایک نہایت سن رسیدہ بت پرس بس صدق ذوق و شوق بت کے سامنے سر بسجدہ ہے اور اللہ و زاری کے ساتھ اپنی مرادیں مانگ رہا ہے محتر جبریل علیہ السلام نے چاہا کہ اگر حکم ہو تو ہم اس کو کچل ڈالیں اور فرش زمین کو ایسی نجس ہستی سے پاک و صاف کر دیں ندا آئی کہ اے جبرعیل ہوشیار اگرچہ یہ خداوند جان کر مجھے نہیں پہچانتا مگر میں تو اس کو اپنا بندہ سمجھ رہا ہوں خیر دوسرے سال جب شب قدر آئی تو حضرت جبرعیل علیہ السلام کو پھر خطاب ہوا کہ جاؤ آج شب کو پھر تو دیکھو کہ جاگتا کون ہے اور سوتا کون جبریل علیہ السلام نے دنیا کی طرف جب نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ محراب میں ایک نہایت ضعیف شخص ایک پاؤں پر کھڑا ہے اور خداوند تعالی کی درگاہ میں بسد نیاز زاری کر رہا ہے فرمان ہوا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون بندہ ہے سنو یہ وہی ہے جو کمال بے خودی میں پارسال بت کے سامنے سر بسجدہ تھا اور بیگانہ بنا ہوا تھا آج کی شب وہی ہے کہ میری بارگاہ میں نہ آشنا سے آشنا اور بے گانا سے یگانا ہو رہا ہے وسلام